آخری فوج ظفر اسامہ بن زید رضی اللہ چھبیس سفر المظفر یوم دوشمبا گیارہ ہجری کو آپ نے رومیوں کے کی مقابلے کے لیے مقام ابنا کی طرف لشکر کشی کا حکم دیا یہ وہ مقام ہے جہاں غزوہ موتا واقع ہوا اور جس میں حضرت اسامہ کے والد حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر طیار اور عبد اللہ بن رواحہ وغیرہ شہید ہوئے یہ آخری سریا تھا اور آپ کی فرستادہ فوجوں کی آخری فوج تھی اسامہ بن زید بن حارثہ کو آپ نے اس لشکر کا امیر اور سردار مقرر کیا اور اس لشکر میں مہاجرین اولین اور بڑے بڑے جریل القدر صحابہ کو روانگی کا حکم دیا چہار شمبا سے آپ کی علالت کا سلسلہ شروع ہو گیا بچشمبا کے روز باوجود علالت کے آپ نے خود اپنے دست مبارک سے نشان بنا کر اسامہ کو دیا اور یہ فرمایا اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اللہ سے کفر کرنے والوں سے مقابلہ اور مقاتلہ کرو حضرت اسامہ نشان لے کر باہر تشریف لائے اور بریدہ اسلمی کے سپرد کیا اور فوج کو مقام جرف میں جمع کیا اور تمام جلیل القدر مہاجرین و انصار بصورت وہاں آ کر جمع ہو گئے حضرت عباس اور حضرت علی تو آپ کی تیمار داری کی غرض سے مدینہ واپس آ گئے اور ابو بکر و عمر اسامہ سے اجازت لے کر آپ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے جمعرات کے روز جب مرض میں شدت ہوئی اور آپ عیشہ کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف نہ لا سکے تو ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا اور اپنی جگہ ان کو امام مقرر فرمایا فوج مقام جرف میں جمع تھی جو مدینے سے ایک کوز کے فاصلے پر ہے دو شمبہ کی صبح کو جب آپ کو سکون ہوا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ سمجھے کہ حضور فنور اچھے ہو گئے تو حضرت اسامہ نے روانگی کا قصد کیا اسی تیاری میں تھے کہ حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن نے آدمی بھیجا کہ آپ حالت نظام میں ہیں کچھ دیر نہ گزری تھی کہ یہ خبر قیامت اثر کانوں میں پہنچی کہ آپ کا وصال ہو گیا اننا للہ و اننا الہ راجن تمام مدینے میں تہلکا پڑ گیا اور سب افتاؤ خیزاں مدینہ واپس آئے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نشان لاکر کر حجرہ مبارکہ کے دروازے پر نصب کر دیا آپ کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ باوجود مخالفت کے جیش اسامہ کو روانہ کیا اور جرف تک خود مشایعت کے لیے گئے اس طرح جیش اسامہ روانہ ہوا اور چالیس دن کے بعد مظفر و منصور واپس آیا مارکے میں جو بھی مقابلے پر آیا اس کو تہے تیق کیا اور اپنے باپ زید بن ہارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو قتل کیا صدیق اکبر نے مدینے سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا جب مدینے میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی میں شکر کا دگانہ ادا کیا اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے سفر آخرت کی تیاری حجت الوداع سے واپسی کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی تیاری شروع فرما دی اور تسبیح و تحمید اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے سب سے پہلے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کا قریب آ جانا منکشف ہوا وہ حق اللہ شانہو کا یہ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا یعنی جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ کے دین میں جوک در جوق داخل ہو رہے ہیں تو اب اللہ کی تسبیح و تحمید اور استفار میں مشغول ہو جائیے اللہ بڑا توجہ فرمانے والا ہے یعنی جب فتح و نصرت آ چکی جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اور کفر اور شرک کا سر کچل دیا گیا اور توحید کا عالم سر بلند ہوا اور حق کو باطل کے مقابلے میں فتح مبین حاصل ہوئی اور لوگ فوج کی فوج دین مبین میں داخل ہو گئے اور دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچ گیا اور دین کی تکمیل ہو گئی تو آپ کے دنیا میں بھیجنے سے جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا اور آپ کا جو کام تھا وہ کر چکے اب ہمارے پاس آنے کی تیاری کیجئے بیت اللہ کا حج زیارت کر چکے اب رب البیت کی زیارت کی تیاری کیجئے خدا تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ کام ختم ہو گیا جس نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا اب اس کے پاس واپس ہو جائیے اور اس کے پاس جانے کی تیاری کیجئے یہ عالم فانی آپ کے رہنے کی جگہ نہیں آپ جیسی ارواح مقدسہ کے لیے ملائے اعلی اور رفیق اعلی کا لحوق اور اتصال مناسب ہے چنانچہ آپ اٹھتے اور بیٹھتے اور آتے جاتے یہ پڑھتے تھے سبحان کلّہ مربنا و بحمد اللہ مغفرلی وتب علیہ ان انت تواب الرحیم اور کبھی سبحان اللہ و بھی ہمدہی استغفر اللّہ و اطوب علی پڑھتے اور کبھی یہ پڑھتے سبحان اک اللّہ و بحمد کا استغفر و اطوب علیک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے ایک بار فرمایا کہ جبریل امین ہر رمضان میں میرے ساتھ قرآن کریم کا صرف ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے لیکن اس رمضان میں دو مرتبہ دور فرمایا میں گمان کرتا ہوں کہ میری روانگی کا وقت قریب آ گیا ہے ہر سال آپ رمضان المبارک میں ایک اشرے کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے مگر اس سال آپ نے بیس دن کا اعتکاب فرمایا حجت الوداع میں جب یہ آیت الیوم لکم تو آپ اشارہ خدا بندی کو سمجھ گئے اس لیے حجت الوداع کے خطبے میں اعلان فرمایا شاید اب اس کے بعد تم سے ملنا نہ ہو اور شاید پھر تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں اور پھر غدیر خم کے خطبے میں فرمایا کہ میں بشر ہوں اور بشر کے لیے خلود و دوام یعنی ہمیشگی نہیں وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد شاید عنقریب میرے رب کا قاصد مجھے بلانے اور لینے کے لیے آ جائے اسی بنا پر حجت الوداع سے واپسی کے بعد ایک دن آپ جنت البقی میں تشریف لے گئے اور آٹھ سال کے بعد شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعائیں خیر فرمائی جیسا کوئی کسی سے رخصت ہوتا ہو بقی سے واپس آ کر مسجد میں ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیا میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے حوض وغیرہ کا انتظام کروں اور میرا تم سے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ ہے اور میں اپنے اسی مقام پر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں اور مجھ کو اپنے بعد اس کا اندیشہ نہیں کہ تم مجموعی طور پر سب کے سب شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے یعنی پہلے کی طرح پوری قوم مشرک بن جائے یہ اندیشہ نہیں البتہ خوف یہ ہے کہ تم دنیا کی حرص اور تما اور باہمی تنافس میں مبتلا ہو جاؤ گے اور آپس میں لڑو گے اور ہلاک ہو گے علالت کی ابتدا ماہ سفر کے اخیر اشرے میں آپ ایک بار شب کو اٹھے اور اپنے غلام ابو معہبہ کو چگایا اور فرمایا کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ اہل بقی کے لیے استغفار کروں وہاں سے واپس تشریف لائے تو دفاتر مزاج ناسازگار ہو گیا سر میں درد اور بخار کی شکایت پیدا ہو گئی یہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا اور بدھ کا روز تھا اسی حالت میں آپ باری باری ازواج متحرات کے یہاں تشریف لے جاتے رہے جب مرض میں شدت ہوئی تو ازواج متحرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ کے یہاں تشریف لے آئے دوشنبہ کے روز حضرت عائشہ کے حجرے میں منتقل ہوئے اور آئندہ پیر کے دن حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی رہلت فرما کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہوئے تیرہ یا چودہ روز آپ علیل رہے جس میں سے آخری ہفتے کی تیمارداری عائشہ صدیقہ کے حصے میں آئی ایک روایت میں ہے کہ جب جبریل امین سورہ نصر یعنی اذا جا نصر اللہ لے کر نازل ہوئے تو نبی کریم علیہ صلاط و تسلیم نے فرمایا کہ اے جبریل اس صورت میں مجھے اپنی موت کی اطلاع دی گئی ہے جبریل امین نے کہا ولل آخرت و خیر اللہ من العلا اسنائے علالت میں آپ کو اسود عنسی اور مسلمہ قذاب اور طلحہ اسدی ان مدعیان نبوت اور لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر معلوم ہوئی آپ نے مرتدین سے جہاد کی وسیعت اور تاکید فرمائی اور اسود عنسی کی سرزنش کے لیے انصار کی ایک جماعت روانہ فرمائی آپ کی وفات سے ایک روز پیشتر اسود عنسی کو قتل کیا گیا حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا رونا اور حسنا۔ اسی بیماری میں آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور سرگوشی کی حضرت فاطمہ رو پڑیں اس کے بعد کچھ اور سرگوشی کی تو ہنس پڑیں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ سے اس کا سبب دریافت کیا تو یہ کہا کہ اول آپ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جبریل مجھ سے ہر سال رمضان میں قرآن کا ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے اس سال دو مرتبہ دور کیا میرا خیال ہے کہ اسی بیماری میں میری وفات ہوگی یہ سن کر میں رو پڑی بعد ازاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والوں میں تو سب سے پہلے مجھ سے آ ملے گی یہ سن کر میں ہنس پڑی چنانچہ چھ ماہ بعد ہی حضرت سیدہ اس عالم سے رحلت فرما گئی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دوسری بار یہ فرمایا کہ تو بہشت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بقی سے تشریف لائے تو میرے سر میں درد تھا تو اس حالت میں میری زبان سے یہ لفظ نکلا وار آسٰ یعنی ہائے میرا سر آپ نے فرمایا بل انعقول وار اصاہ یعنی بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہائے میرا سر مطلب یہ تھا کہ میرے سر میں شدید درد ہے اور اس کے بعد فرمایا اے عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے مر جائے تو تیرا کیا نقصان ہے میں تیرے کفن اور دفن کا انتظام کروں گا اور تیری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا عائشہ صدیقہ نے بطور ناز فرمایا گویا کہ آپ میری موت چاہتے ہیں کہ اگر میں اس جہان سے رخصت ہو گئی تو آپ اسی روز میرے ہی گھر میں کسی اور زوجہ کے ساتھ آرام کرنے والے ہوں گے مطلب یہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد آپ مجھے بھول جائیں گے اور دوسری بیویوں میں مشغول ہو جائیں گے آپ یہ سن کر مسکرائے کہ یہ غافلات المؤمنات میں سے ہے اسے خبر نہیں کہ میں ہی دنیا سے جا رہا ہوں اور یہ میرے بات زندہ رہے گی واقعۂ کرتاس وفات سے چار یوم پیشتر جمعرات کے دن مرض میں شدت ہوئی تو جو لوگ حجر نبوی میں حاضر تھے ان سے فرمایا کاغذ قلم دوات لے کر آؤ تاکہ تمہارے لیے ایک وسیعت نامہ لکھوا دوں اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے یہ سن کر اہل مجلس اختلاف کرنے لگے حضرت عمر نے کہا کہ آپ بیمار ہیں درد کی شدت ہے ایسی حالت میں تکلیف دینا مناسب نہیں کتاب اللہ ہمارے پاس ہے جو ہم کو گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہے بعض نے حضرت عمر کی تائید کی اور بعض نے کہا کہ دوات قلم لا کر لکھوا لینا چاہیے مجلس میں جب اختلاف زیادہ ہوا اور شور و شغب ہونے لگا تو آن حضرت نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو میں جس حالت میں ہوں وہ بہتر ہے اس سے کہ جس کی طرح تم مجھ کو بلا رہے ہو لوگوں کے چلے جانے کے بعد آپ نے آرام فرمایا ظہر کی نماز کے وقت جب طبیعت کو کچھ سکون ہوا اور مرض کی شدت میں کچھ افاقہ ہوا تو یہ ارشاد فرمایا کہ سات مشقیں پانی کی میرے سر پر ڈالو شاید کچھ سکون ہو اور میں لوگوں کو وسیعت کر سکوں چنانچہ حسب الحکم آپ پر پانی کی سات مشکیں ڈالی گئیں اس طرح غسل سے آپ کو ایک گنا سکون ہوا اور آپ حضرت عباس اور حضرت علی کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھائی یہ ظہر کی نماز تھی اور ازاں آپ نے خطبہ دیا اور یہ آپ کا آخری خطبہ تھا صحیح مسلم میں ہے کہ یہ خطبہ وفات سے پانچ شب یعنی چار روز پہلے تھا حافظ اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حساب سے یہ خطبہ جمعے کے روز ارشاد فرمایا آخری خطبہ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر رونق افروز ہوئے حق جل شانہ کی حمد و ثناء کے بعد سب سے پہلے اصحاب احد کا ذکر فرمایا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی پھر مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم زیادہ ہوگے اور انصار کم ہوں گے دیکھو انصار نے مجھ کو ٹھکانہ دیا ان میں سے جو محسن اور نیکوکار ہو اس کے ساتھ احسان کرو اور ان میں سے جو غلطی کر گزرے تم اس سے درگزر کرنا پھر فرمایا اے لوگوں اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ دنیا کی نعمتوں کو اختیار کرے یا خدا کے پاس کی نعمتوں یعنی آخرت کو اختیار کرے لیکن اس بندے نے خدا کے پاس کی نعمتوں کو یعنی آخرت کو اختیار کر لیا ابوبکر چونکہ سب سے زیادہ علم والے تھے اس لیے سمجھ گئے کہ اس بندے سے حضور پر نور ہی مراد ہیں سنتے ہی رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ نے فرمایا اے ابو بکر ٹھہرو اور قرار پکڑو پھر مسجد کی طرف لوگوں کے جتنے دروازے کھلے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سب دروازے بند کر دیے جائیں ایک ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے جان و مال صحبت و رفاقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے مجھ پر ابو بکر ہیں ابو بکر سے بڑھ کر میرا کوئی محسن نہیں جس جس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا میں نے اس کی مقافات کر دی سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اور سلا اللہ ہی اس کو قیامت کے دن دے گا اگر میں اپنے پروردگار کے سوا کسی کو اپنا جاندی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن ان سے اسلامی اخوت اور مودت ہے جس میں وہ سب سے افضل اور برتر ہیں اور اس اخوت اور مودت میں کوئی دوسرا اس کا ہمسر نہیں الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں صدیق اکبر کے وہ فضائل و کمالات بیان کیے جن میں کوئی دوسرا ان کا شریک و سہیم نہ تھا تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی فضیلت اور برتری عیاں ہو جائے اور آپ کے بعد ان کے خلافت میں کوئی اختلاف نہ کر سکے اور اسی کی تاکید کے لیے افضل العبادات یعنی نماز کی امامت ان کے سپرد کی چنانچہ صحابہ نے ابو بکر سے بیت کرتے وقت یہی کہا کہ اللہ کے رسول نے جس شخص کو ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پسند فرمایا ہم ان کو اپنی دنیا یعنی خلافت و عمارت کے لیے کیوں نہ منتخب اور پسند کریں پھر اسی خطبے میں یہ فرمایا کہ جیش اسامہ کو جلدی روانہ کرو اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ اسامہ کی امارت اور سرداری پر معتریز ہیں کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے نوجوان کو یہ منصب کیوں عطا کیا گیا سعد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں منافقین کی طرف اشارہ فرمایا آگے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ انہیں لوگوں نے اس سے پہلے اس کے باپ یعنی زید کی امارت اور سرداری پر بھی اعتراض کیا تھا خدا کی قسم اس کا باپ زید بھی امارت اور سرداری کا اہل تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسامہ بھی امارت کا اہل ہے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہے اور یہ فرمایا کہ لانت ہو اللہ کی یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجداگاہ بنایا مقصود آپ کا اپنی امت کو آگاہ اور خبردار کرنا تھا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح میری قبر کو سجداگاہ نہ بنانا اور فرمایا اے لوگوں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے خوفزدہ ہو کیا کوئی نبی مجھ سے پہلی اپنی امت میں ہمیشہ رہا ہے جو میں تم میں ہمیشہ رہوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں خدا سے ملنے والا ہوں اور آگاہ ہو جاؤ کہ تم بھی خدا سے ملنے والے ہو میں مسلمانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کریں اور مہاجرین اولین کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوا اور عمل صالح پر قائم رہیں کیونکہ حق تعالی کا ارشاد ہے اور اے مسلمانوں میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ خیر اور حسنِ سلوک کا معاملہ کرنا انصار نے اسلام اور ایمان کو ٹھکانہ دیا اور مکانوں اور زمینوں اور باغوں اور پھلوں میں تم کو اپنا شریک بنایا اور باوجود فقر و فاقہ کے تم کو اپنے نفسوں پر ترجیح دی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَلَى وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں اور تم بھی مجھ سے آ کر ملو گے حوض کوسر پر ملنے کا وعدہ ہے اس کے بعد ممبر سے اتر آئے اور حجرائے مبارکہ میں تشریف لے گئے